السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ساتھیوں امید ہے آپ نے اپنے تمام کام مکمل کر لیے ہوں گے اور اب چھٹیاں ختم ہونے کے بعد سکول بھی خوشی خوشی جا رہے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہلکی پھلکی سی ہنسی ہساتی کہانی مگر کہانی سن کے آپ دیکھیے گا کہ اس کہانی میں ہنسنے کے علاوہ اور ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے عنوان ہے شیخ صاحب کا گھر اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے شازیہ فرہین نے گلی محلے میں چاند رات کا شورو و تھا اور شیخ صاحب اپنے چھ بچوں کو بیٹھے ہدایتیں دے رہے تھے عید کے دن تین دن خوشیوں کے ہیں اس لیے تین دن ہم گھر پر نہیں رہیں گے لوگوں کے گھر جا کر خوب کھائیں گے پیئیں گے موج اڑائیں گے شیخ صاحب نے پہلی ہدایت دی مگر ابو کیا ہم ناشتہ بھی دوسروں کے گھر کریں گے نن بلال نے معصومیت سے پوچھا ہیت <laughs> کے دن کوئی ناشتہ وغیرہ نہیں ہوتا بس محلے میں صبح ہی صبح نکل جاؤ جس گھر میں جاؤ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ بس یہی ناشتہ ہے شیخ صاحب نے پہلو بدلا بیگم تم کچن میں تالا ڈال دو عید کے چوتھے دن کچن کا دروازہ کھلے گا ارے تو کیا چائے بھی نہیں پیئیں گے بیگم صاحبہ نے حجت کی چائے وائے سب دوسروں کے گھر پیئیں گے تم سب کے اتنے مہنگے کپڑے خریدے جوتے دلوائے اب بجٹ کو بھی تو قابو کرنا ہے شیخ صاحب نے سنجیدگی سے کہا تو سب بچوں نے تائید میں سر ہلا اور چاند رات کی گہمہ گہمی میں رات کا کھانا کھایا صبح ہوتے ہی عید کا رخ ہوا عیدگاہ ساتھ ہی شیخ صاحب نے اپنی شادی کی شیروانی چڑھائی بیگم صاحبہ نے برقعہ سنبھالا اور چھ بچوں کی ریل کے ساتھ گھر پر تالا ڈال دیا ان کی پہلی منزل پڑوس کے احسن صاحب تھے جب دو دفعہ کی گھنٹی پر دروازہ نہ کھلا تو بس گھنٹی پر ہاتھ ہی رکھ دیا ارے کون ہے ذرا چھری کے نیچے دم تو لو احسن صاحب کی بیگم چلائی ہم ہیں پڑوس سے Uh, شیخ صاحب نے آواز نکالی اور پھر دروازہ کھلتے ہی شیخ صاحب کے بیگم ان کے گلے سے لگ گئیں اے بہن عید مبارک ہو تمہیں بھی مبارک ہو لیکن اتنی صبح بھلا کوئی عید کی مبارکباد دیتا ہے رات ویسے ہی تیاریوں میں دیر ہو گئی تھی بیگم احسن بڑ بڑائی مگر ان پر اس گڑبڑاہٹ کا کچھ اثر نہیں ہوا بچے بھوک سے بے تھے کیونکہ شیخ صاحب بچوں کو بھوکے پیٹ لے آئے تھے آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد شیر قورمے کا پیارا نمودار ہوا پیالے کے آنے کی دیر تھی بچوں نے تو گرم ٹھنڈے کی بھی پرواہ کیے بغیر دو منٹ میں بڑا سا پیالہ خالی کر دیا آنٹی اور چاہیے پانچ سالہ بلال نے معصومیت سے کہا أ, آ, بیٹے اب دوسرے گھر کی باری ہے ہمارے پاس تو ختم ہو گیا بیگم احسن نے پہلو بدلتے ہوئے کہا اور بیزار بیزار سی ان کے پاس بیٹھ گئیں شیخ صاحب اور ان کی فیملی کی بھوک ذرا نہیں مٹی تھی اس لیے اب انہوں نے دوسرے گھروں میں جانے کی ٹھانی ہے عیدی تو لے لو شیخ صاحب بچوں سے مخاطب ہوئے آنٹی عیدی تو دے دیں ننی نے پریشانی بے سختی سے کہا بیگم محسن اندر گئیں اور پچاس کا موڑا تھوڑا نوٹ لے کر نمودار ہوئیں اور کہنے لگی یہ سب آپس میں مانٹ لو ہمیں بھی تو عیدی دے احسن صاحب کے بچوں نے بھی شیخ صاحب سے مطالبہ کر دیا شیخ صاحب نے وہی پچاس کا نوٹ یہ کہتے ہوئے تھما دیا کہ تم سب آپس سے مانٹ لو حساب برابر ہوا اب ان کا رخ دانیال صاحب کے گھر کی طرف تھا کیونکہ رات کو انہوں نے دانیال صاحب کو حلوائی کی دکان سے کچوریاں خریدتے ہوئے دیکھا تھا یہ اور بات تھی کہ دانیال صاحب نے انہیں دیکھتے ہی کچوریوں کا پیکٹ کپڑے کے تھیلے سے ڈھانپ دیا تھا دانیال صاحب کے بچے ابھی بھی گھر بیٹھے بھوک سے تل ملا رہے تھے بڑی مشکل سے آٹھ افراد کے لیے چار کچوریاں اور ساتھ ہی شیر خورمہ بھی تھا کچوری تو آدھی آدھی کھا لی گئی اب شیر خورمے کی باری تھی شیخ صاحب کی بیگم نے کوئی چوتھی مرتبہ دو چھوٹے بچوں کے لیے شیر خورمہ لیا اور ان کو اس سے ناشتہ کراتی گئیں <laughs> میرے بچے شیر خورمہ بہت شوق سے کھاتے پیتے ہیں شیخ صاحب کی بیگم نے بتایا ہاں میرا خیال ہے اور مہمانوں کو بھی شیر خورمہ بہت پسند ہے بیگم دانیال کُڑتے ہوئے کہنے لگی اور پھر اچانک ہی بیگم دانیال نے وہ کہہ دیا جس سے وہ سب یہاں سے اٹھنے پر مجبور ہو گئے ہم بھی آج آپ کے گھر آئیں گے ذرا دیکھیں آپ کے ہاتھ کا شیخ خورمہ کیسا ہوتا ہے شیخ صاحب کی بیگم کچھ جھیپی مسکرائیں اور شیخ صاحب کو چلنے کا اشارہ کر دیا ان کی تیسری منزل حار صاحب کا گھر تھا ہار صاحب دنیا سے بیزار شخصیت کے مالک تھے کبھی کسی محلے والے کو مونا لگایا مگر شیخ صاحب کو تو مس کھانے پینے سے غرض تھی آدھے گھنٹے بعد ان کے گھر والوں نے ایک چھوٹے سے ڈونگے میں تھوڑے سے چھولے لا کر رکھ دیے میزبانوں کے پلٹنے کی دیر تھی کہ پیالہ انتہائی تیز رفتاری سے خالی کر دیا گیا پیچھے سے ان کی صاحبزادی نیمکو لا رہی تھی مگر بچوں کی جلد کاروائی دیکھ کر وہیں سے پلٹ گئی اور نمکوں کی پلیٹ ایک طرف رکھ دی مگر شیخ صاحب کے بچوں کی تیز نظروں نے پلیٹ کا تعقب کر ہی لیا جلد از جلد نیمکوں کی پلیٹ بھی اپنی بدحالی پر منہ چڑھا رہی تھی بچے نیم کو تو کیا پلیٹ میں لگا مسالہ بھی چاٹ چکے تھے شام ڈھل رہی تھی اور بچوں کی بھوک بھی کچھ مٹ چکی تھی چھوٹے بچے تو گھر جانے کو بے چین تھے مگر شیخ صاحب کو رات کے کھانے کا بھی کہیں انتظام کرنا تھا بہرحال تھوڑی دیر سستانے کو گھر گئے مگر یہ کیا تھوڑی ہی دیر بعد ان کے گھر مہمانوں کی آمد آمد ہونے لگی محلے کے تین چار جاننے والے کی ان کے گھر آمد ہو چکی تھی اور وہ سب ان سے شیرخورمت الب کر رہے تھے شیخ صاحب اور ان کی بیگم نے شیر خورمے کے کچھ انتظام ہی نہیں کیا تھا آپ کے ہاتھ کا شیر خورمہ پی کر ہی جائیں گے دانیال صاحب کی بیگم نے پیر پھیلاتے ہوئے گاؤ تکیہ کا سہارا لیا جیسے کو تیسا انہوں نے بیگم حسن کو ٹھوکا دیا چاروں چار شیخ صاحب نے دودھ والے سے ایک لیٹر دودھ لے ہی لیا شیخ صاحب کی بیگم نے منٹوں میں شیر خورمہ تو تیار کر دیا مگر مہمانوں کے حساب سے اس کی مقدار بہت کم تھی اے منہ سب کے سب نے ہمارے گھر کی راہی دیکھ لی اب یہ اتنا شیرخورمہ سب کو کیسے پورا ہوگا شیخ صاحب کی بیگم چلائی شیخ صاحب کے تقریبی ذہن نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے پورا ایک لیٹر پانی شیر خورمے میں الٹ دیا اب دو بڑے بڑے ڈونگے مہمانوں کے سامنے پیش تھے یہ کیسے شیر خورمہ ہے مہمانوں میں چہم گوئیاں جاری تھیں نہ ذائقہ نہ گاڑھا پن مہمان خواتین آپس میں گفتگو کر رہی تھیں جس نے چکھا دوبارہ لینے کی ہمت نہ کی بہرحال کچھ دیر کی مشقت کے بعد ان سب نے گھر کی راہ لی لیکن شیخ صاحب کے بھوکے بچوں نے وہ بھی نہ چھوڑا ظاہر ہے ناشتہ دوپہر اور رات کا کھانا کچھ بھی تو انہیں نہیں ملا تھا شیخ صاحب اپنی تدبیر ناکام ہوتا دیکھ کر ہاتھ مل رہے تھے پھر انہوں نے شیروانی کے بٹن کھولے اور یہ عہد کر لیا کہ آئندہ عید پر کچن پر تالا نہیں لگائیں گے اور عید کے دن بچوں کو ناشتہ ضرور کروائیں گے تاکہ میزبان اور مہمان دونوں ہی عید کے دن کو اچھی طرح منا سکیں اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے گھر ایسا نہیں ہوا ہوا ہوگا عید کے دن سب نے اچھا اچھا ناشتہ کیا ہوگا اور پھر ہی ملنے گئے ہوں گے کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ